مَا وَرَاءَهُمْ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ جز نو یا محترم بھائیوں ربیۃ الجل علیہ کرام نے اس جہان میں انسان میں بہت زیادہ ایسی خواہشات پیدا کی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے دل چاہتا ہے پانی پئیں تو پانی مل جاتا ہے دل چاہتا ہے بھوک لگی ہے کھانا مل جاتا ہے اور دل چاہتا ہے تھکا ہوا ہوں آرام کر لوں تو نیند آ جاتی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جواں ہے شادی کو دل چاہتا ہے تو شادی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں لیکن کچھ ایسی خواہشات ہیں جن کی جو دل میں جنم تو لیتی ہیں لیکن پوری نہیں ہوتی آپ دیکھ لیں بیمار ہر صورت میں صحت یاب ہونا چاہتا ہے کوئی ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہوتا غریب امیر بننا چاہتا ہے کوئی شاد و ناظر بن جاتا ہے باقی ایسے رہ جاتے ہیں شدید گرمی ہو لائٹ بھی نہ ہو تو انسان چاہتا ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوا آئے گرم ہو پسینے ہو، بدبو آ رہی ہو تو ان حالات میں کسی کو ایسی سی میسر ہے تو اس کو بھی باہر نکلے تو گرمی لگتی ہے سارا ماحول بہتر کر لینا انسان چاہتا ہے مگر پورا نہیں ہوتا سب سے بڑھ کر انسان کی عمر جب ڈھلنے لگ جاتی ہے وہ اپنے بچپن اور جوانی کو یاد کرتا ہے کاش میں ویسا پھر ہو جاؤں نہیں ہو پاتا سوچتا ہے پھر اپنے قصے بیان کرتا ہے میں ایسا ہوا کرتا تھا میں یہ کر لیا کرتا تھا میں اتنا طاقتور ہوتا تھا لیکن وہ جوانی واپس نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد ایک جہان ایسا بنایا ہے جس میں آپ جو چاہو گے وہ ہوگا جیسے جیوگے آپ چاہو گرمی گرمی آ جائے سردی ہے تو سردی آ جائے آپ چاہو جوانی تو جوانی آ جائے آپ چاہو آپ کی شکل اس طرح کی ہو جائے ویسی ہو جائے گی پلاسٹک سرجری نہیں کروانی پڑے گی جو چاہو گے ہوگا اور آپ کی خواہشات سے بڑھ کر ہوگا یہ مہمان خانہ جنت کا ان لوگوں کو ملے گا وہاں اللہ تبارہ کا تارہ بندے کی باتیں مانے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو رب کی باتیں مانتے رہے تھے جو رب کی باتیں مانتے رہے تھے ان کی رب باتیں مانے گا اللہ تعالیٰ کی چاہت پر جو چلتے رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کی چاہتیں پوری کرے گا جیسا رب چاہتا ہے ویسے وہ ہیں پھر جیسے یہ چاہیں گے ویسا رب کر دکھائے گا اور جو پچاس سال من مانیہ کرے گا پھر رب الجلال اس کو قدم بھی ہلانے نہیں دے گا زبان بھی ہلانے نہیں دے گا چہرہ بھی بدلنے نہیں دے گا جکڑ کر رکھ دے گا ہلنے اور تڑپنے بھی نہیں دے گا اور جو ان پچاس سالوں میں رب عدالجلال کی باتیں مانتا رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے نقرے دیکھے گا اس کی خواہشات پوری کرے گا جو چاہے گا ویسے کرے گا اللہ اکبر پل سراج سے گزرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے جو پل راج سے گزر جائیں گے وہ جنتی ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اللہ اکبر یوم تبد وجوہد وجوہ فیم ملدینت وجوہ ہوں اکبر تم باد ایمان اکم فضو کم آکن تم تقسیبون اور وام خالدون جن کے چہرے سفید ہوں گے ان کو لائٹیں ملیں گی ایمان کی روشنی ایمان کی روشنی اللہ اکبر ایمان کس کا کتنا ہے یہ آج دیکھنے کی ضرورت ہے کس کا ایمان اس کو گناہوں سے روکتا اور نیکیوں کی طرف لے کر آتا ہے کس کا ایمان تھوڑے سے لالچ پر تھوڑی سی دھمکی پر پگھل جاتا ہے کس کا ایمان سیلاب اور طوفانوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کے قابل بناتا ہے اور کس کا ایمان ہے جیسی فضا ہو جیسی ہوا ہو ویسے ہی بہتر چلا جاتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اور جو اس کو سمجھانے نکلے اس کو کہتا ہے ابھی چھوڑیں بھائی آج کل سب چلتا ہے یہ سب چلتا کس کون سی آج کا ترجمہ ہے سب چلتا ہے سارے ہی ایسے کر رہے ہیں کس کس کو سمجھاؤ گے لوگ آپ کو پاگل سمجھیں گے مت سمجھاؤ لے مت عید مہل قوم اور معذب حمادہ بن شدیدہ ان کو سمجھانے کا کچھ فائدہ نہیں جن کو عذاب دینے کا رب اللہ نے ارادہ کیا ہے اور کچھ ایمان والے ایسے ہیں جو آج بھی کفر کے نفاق کے شرک کے بے حیائی فحاشی اور یعنی بدکاری کے سامنے آج بھی مرد بن کر کھڑے ہیں اور وہ جیسی فضا ہو ویسے نہیں ہوئے آج وہ مس میچ ہیں معاشرے میں مس میچ ہیں آج وہ لاکھوں لوگوں میں الگ سے پہچانے جاتے ہیں ان کی شکل دیکھ کر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کون ہے ان کو غورابا کہتے ہیں غریب الوطن جیسے دوسرے ملک سے آنے والا صاف پہچانا جاتا ہے کہ یہاں والا نہیں ہے ایسے ہی یہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی غریب الوطن ہیں پہچانے جاتے ہیں کہ یہ معاشرے میں مس میچ ہیں ان کے لیے رب جلال نے بشارت دی ہے پرمایا فتوبہ علغورابا انََََََََََسلام بدا غ غ غ غ غ جب شروع ہوا تھا تو اس کو ماننے والے اپنے گھروں میں غریب وطن سمجھے جاتے تھے ان کی عقلیں شکلیں ان کی وضا ان کی تہذیب و تمدن ان کا رہن سہن ان کی غمیاں خوشیاں ان کی تجارت ثقافت سیاست سب سے الگ تھی اللہ اکبر وہ اپنے معاشرے میں بھی الگ نظر آتے تھے ان کی یہ حالت غریب الوطنی کی حالت ان کو اللہ تعالی اجر دے گا فتوب علقربا پر میں اسلام جب شروع ہوا تھا تو غریب الوطن تھا جب پیک پر پہنچا اور ایک وقت آئے گا کہ اسلام کو ماننے والے اپنے معاشرے میں دوبارہ غریب الوطن ہو جائیں گے اور ان غریب الوطن ہونے والوں کو گھر رہتے ہوئے بھی غریب الوطن ہونے والوں کو میں بشارت دیتا ہوں کہ ان کو طوبا ملے گی طوبا کیا ہے جنت کا ایک درخت ہے ایک سو سال کوئی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا ایک سو سال چلتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوتا آج ہم اپنے آپ کو معاشرے میں میں بالکل عجیب لگوں گا اس لیے میں اپنی شکل نبی محمد جیسی نہیں بنانا چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کزن میرے کلیگ میرے روممیٹ میرے ماتحت کام کرنے والے وہ مجھے عجیب سمجھیں گے اس لیے میں اپنی شکل ہندوؤں جیسی بنانا چاہتا ہوں محمد مصطفیٰ جیسی نہیں بنانا چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں تو یہ لوگوں میں مل گل کر رہنا چاہتا ان جیسی عقل شکل بنانا چاہتا ہے لیکن لباس دیکھو تو یہ بالکل ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا ایسا یونیک ہو کہ سب کی نظر گھوم کر میرے پر آ جائے بھلے وہ عورتوں جیسا ہو یا وہ جیسا بھی ہو یونیک ہونا چاہیے لباس کے حساب سے اس کو یونیک ہونا چاہیے اور شکل کے حساب سے اس کو معاشرے جیسا ہونا چاہیے یہاں یونیک کیوں نہیں بنتا اللہ اکبر تو میرے عزیز بھائیوں اس جہان میں جو رب کی باتیں مانتا رہا اس جہان میں اللہ اس کی بات مانے گا پل رات سے گزر جائیں گے کوئی اپنے ایمان کے حساب سے کسی کا ایمان چودھویں رات کے چاند جیسا ہوگا کسی کا ایمان بہت اچھے ستارے جیسا کسی کا فرمایا دائیں ہاتھ کی طرف کھجور کی طرح لائٹ دی جائے گی اس کو اور بعض کا اتنا ایمان کمزور ہوگا کہ اس کے انگوٹھے میں لائٹ ہوگی پاؤں کے انگوٹھے میں لائٹ ہوگی اور بعض کا اتنا کمزور ہوگا کہ وہ پاؤں کے انگوٹھے میں لائٹ ہوگی اور وہ بھی کبھی بجھے گی کبھی بند ہوگی جس طرح انڈیکیٹر ہوتا ہے یعنی بہت ہی کمزور ایمان والا جب چلے گا لائٹ نظر آئے گی تو قدم اٹھائے گا لائٹ بند ہو جائے گی تو رک جائے گا اس طریقے سے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو چوتروں کے بعد گھس گھس کر وہاں سے گزریں گے وہ چل کر نہیں جا سکیں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بجلی کے جھٹکے کی طرح سیدھے نکل جائیں گے اپنے اپنے ایمان کے حساب سے اپنے اپنی روشنی کے حساب سے اپنے اپنے نور کے حساب سے وہ وہاں سے گزریں گے اور جب آگے جائیں گے اب یہ سارے جنت کے مستحق ہیں لیکن راستے میں ایک اور بیریل آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنترا کا وہ مقام ایک چوٹی سی ہے وہاں پر سب کو روک لیا جائے گا جس جس کے دل میں کی نا پروری تھی غصہ تھا جس جس کے دل میں عداوت تھی ابلتی تھی غصے کے ابالے آتے تھے اور دوسرے کے خلاف ناراضگیاں تھیں ان کو روک لیا جائے گا اور جن کے دل صاف تھے ان کو جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی اللہ دوبارہ کا وطالہ فرماتے ہیں کدورت ہو جنت میں نہیں جا سکتا جنتی ہے کدورت والا جنت میں نہیں جا سکتا اور دنیا میں قدورت ختم کر لے تو ادھر ہی جنتی ہو جاتا ہے جن دنیا میں ہی جنتی ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف فرما ہیں فرمایا ابھی ایک شخص آنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا ساتھی حیران ہیں کوئی اندازہ لگاتا ہے وہ بکر صدیق آئیں گے کوئی سمجھتا ہے عمر بن خطاب آئیں گے جن کو جنت کی بشارت ہے دیکھا تو ایک سادہ سا عام سا صحابی آتا ہے جو نہ نمازوں کے بارے میں معروف ہے نہ روزوں میں نہ کسی اور کام میں حیران ہوئے ایک ساتھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے سارا دن اس کی ریکی کرتا ہے اس کے حالات کو اس کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ میں اس کا وہ عمل دیکھ لوں جو مجھے جنت میں لے کر جائے صحابہ صحابۂ کرام پوچھتے تھے سوال کرتے تھے دلہ نی اللہ یو الجنہ اے اللہ کرسول علیہ ہم کو ایسا کام بتائیں جو جنت میں لے جائے جو جہنم سے بچا لے ہم کیسا سوال کرتے ہیں کوئی ایسا کلیا بتائیں جس سے پیسہ زیادہ جمع ہو جائے ایسا نسخہ بتائیں میں راتوں رات کروڑ پتی ہو جاؤں اس لیے کہ ہمارا ادھر جانے کا پروگرام نہیں لگ رہا ہمارے حالات بتاتے ہیں کہ ہمیں موت یاد نہیں ان لوگوں کی زندگی تھی نہیں وہ تو آخرت پر ہی اسی کو مقصد بنا کر رہتے تھے وہ یہی سوال کرتے تھے کہ مجھے جنت کیسے ملے گی کوئی پوچھتا ہے مجھے آپ کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا آپ نے فرمایا کچھ اور مانگ لے کہتا نہیں یہی مانگوں گا پھر آپ نے فرمایا کچھ اور مانگ لے بندہ سمجھدار تھا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا تو جنت مانگنے کی ضرورت نہیں پھر دوست مانگنے کی ضرورت نہیں اعلیٰ مقام مانگنے کی ضرورت نہیں نبی صلی اللہ علیہ و کا ساتھ مل گیا تو سب کچھ مل گیا کہتے جی نہیں آپ کا ساتھ ہی چاہیے آپ نے فرمایا فا اندا دا لکھا بے میں بھی دعا کرتا ہوں لیکن تو زیادہ سجدے کیا کر تاکہ تجھے میرا ساتھ مل سکے زیادہ سجدے کا مطلب صرف سجدے نہیں جیسے رکوع سے رکعت ہے پوری نماز کو رکعتیں بول دیا جاتا ہے کسی ایک جلد چائے میں پتی بھی ہوتی پانی دودھ بھی چینی بھی صرف چائے کی وجہ سے اس کو چائے بول دیتے ہیں ایسے ہی سجدے سے مراد پوری نماز ہے زیادہ نفل پڑھا کر زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کیا کر تاکہ تو قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہو ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا کلیا ہے جس سے میں زیادہ مشہور ہو جاؤں دنیا میں شہرت ہو جائے زیادہ مال مل جائے اچھی کار بنگلہ کوٹھی بن جائے زیادہ انویسٹمنٹ کے پیسے حاصل ہو جائیں ہمارے یہ سوال ہوتے ہیں ان کے وہ سوال ہوتے تھے اللہ اکبر تو میرے عزیز بھائیوں صحابہ کرام اس کے پیچھے لگ گئے کہ وہ عمل تلاش کریں جس کی وجہ سے اس نے جنت میں جانا ہے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا پھر ایک ساتھی کہتا ہے بھائی میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے میں تیرے گھر سونا چاہتا ہوں کہتا آ جاؤ نیت یہی تھی کہ میں چیک کروں کہ یہ رات کو کون سی نیکی کرتا ہے رات بھی اس کے پاس رہا کوئی خاص دوسروں سے الگ نیکی اس نے نہیں کی پھر اس کو مجبور ہو کر بتایا کہ تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے کئی دنوں سے تیرے میں سارے احوال کو دیکھ رہا ہوں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی تو خود ہی بتا دے کہ تیرا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نے جنت میں جانا ہے کہتا ہے اور تو نے سب دیکھ ہی لیا ہے لیکن ایک ایسا عمل ہے جو نظر نہیں آتا وہ یہ ہے کہ میں روزانہ شام کو اپنے دل کو حاضر کرتا ہوں کس کس کے ساتھ جھگڑا ہوا کس کے ساتھ تو ہوئی ان سب کو معاف کر کے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں اللہ اکبر یہاں رہتے ہوئے دل کو صاف کر لیا تو یہی جنت کی بشارت مل گئی اور وہاں جاتے ہوئے بھی دل کو صاف نہیں کیا تو جنت سے پہلے ایک پوسٹ ہے وہاں روک لیا جائے گا حز نکو جب ان کی تہذیب ہو جائے گی ان کو صاف کر دیا جائے گا آپس میں معافی تلافی کر لیں گے تو پھر ان کے لیے بھی جنت کی اجازت مل جائے گی میرے عزیز بھائیوں اتنا لمبا کینا پال کر کیا کرنا ہے چھوڑنا تو پھر اس کو پڑے گا وہاں جا کر بھی نکالنا پڑے گا یہ ساتھ نہیں جائے گا اور اگر ساتھ رکھو گے تو تم بھی نہیں جاؤ گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا میرے ساتھ میرے ساتھی ہوں گے اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا سب سے پہلے میری امت میں تو جنت میں جائے گا دربان پوچھے گا کون آیا ہے آپ اپنا نام بتائیں گے تو کہے گا مجھے حکم تھا کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے اس وقت تک جنت میں کوئی نہیں جا سکتا آپ تشریف لائیں اور فقراء مہاجرین جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا ان کے پاس نہ اپنا گھر تھا نہ گھاٹ تھا کوئی جائیداد نہیں کوئی اپنا وطن نہیں جہاں اسلام کی ضرورت ہے وہاں چلے جاتے ہیں اسلام کے ترویج کے لیے ظلم کو ختم کرنے کے لیے دعوت و جہاد کے لیے ان فقراء مہاجرین کو باقی جو حساب کتاب دے کر آ رہے ہوں گے ان سے پانچ صدیاں پہلے جنت میں داخلہ مل جائے گا وسیخ اللہ تک ہو جنتی زمارا حت ادامہ جا اوہا وت ابو آبوہا و کال الحم خزن تو السلام علیکم جنت کے دربان سلیوٹ کریں گے سلام پیش کریں گے اس کے بعد یہ لوگ جنت میں جائیں گے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے سے پہلے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی مختلف روایتیں ہیں ستر سال کی روایت بھی ہے ستر سال کی مسافت ابھی لوگ جنت سے دور ہوں گے اور اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اور اس کے دروازے آٹھ دروازے ہیں جنت کے فرمایا جو آدمی وضو کرنے کے بعد ارشد اللہ وحدہ اللّہ اللہ لا کر و اشد ون محمدن رسول و یہ پڑھتا ہے اللہ من طوابین والی روایت بھی حسن درجے کی وہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوسری روایت میں فرمایا اربا اور کاتن قبل اب اربا اور قبل ہو رہا اب واب الجن جنت کے دروازے ان چار رکعتوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو آپ زہر سے پہلے پڑھتے ہیں یاد رکھیں دن اور رات کے تمام نفل دو دو کر کے پڑھنے چاہیے چار چار کر کے نہیں پڑھنے چاہیے بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاۃ اللہ مسنا مسنا دن اور رات کی تمام نفل دو دو کر کے پڑھنے چاہیے زہر سے پہلے بھی دو دو کر کے پڑھیں چار رکعتیں پڑھیں تو ان چار رکعتوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ ان رکعتوں میں جو آپ رب سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا آگے بڑھیں گے جنت میں جائیں گے فرمایا اس کا دروازہ سات سال کوئی چلتا رہے تو اتنا چوڑا اس کا دروازہ ہے ویسے فرمایا مکہ سے لے کر بحرین تک یہ تقریباً دو ہزار کلو بنتا ہے اتنا چوڑا اس کا دروازہ ہے اور لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جنت میں جائیں گے اور کوئی پہلے کوئی بعد میں نہیں سب ایک دم داخل ہو جائیں گے بعد والے لوگ کچھ تو پہلے جا چکے ہوں گے اتنا چوڑے دروازے آٹھ دروازے ایک باب نماز ہے ایک باب صدقہ ہے ایک باب روزہ ہے ایک باب جہاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دروازوں کے نام بھی بتائے ہیں جو جو زیادہ عبادت نفلی طور پر کرتا ہے فرضی عبادت پوری کرنے کے بعد نفلی عبادت جو زیادہ کرتا ہے اس اس دروازے سے باقاعدہ دربان اس کو آواز لگائیں گے کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ کبھی کسی بس اسٹاپ پر ایک سے زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوں حیدرآباد جانے کے لیے وہ کہتا میری گاڑی میں آؤ وہ کہتا میری گاڑی میں آؤ کتنا مزہ ہوگا جب سب دربان آپ کو کھینچ رہے ہوں کہ آپ میرے دروازے سے داخل ہو وہ کہے نہیں آپ میرے دروازے سے داخل ہو اوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں اے لیک رسول علیہ سلات السلام ایسا بھی کوئی ہوگا جس کو سب دربار آواز دے رہے ہوں پرما ہاں ایسے بھی ہوں گے اور ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم بھی وہ ہو جن کو سارے دربان آواز دے رہے ہوں گے کہ آپ ہماری طرف سے داخل ہو یہ ہماری سعادت کی بات के جنت میں داخلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو اپنے گھر میں جانے میں جتنی آسانی ہے آج دنیا میں آپ امریکہ سے آ برطانیہ سے آ سعودیہ سے آ آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوئی اپنے گھر میں جانے میں فرمایا اس سے بھی آسانی کے ساتھ آپ اپنے اس گھر میں چلے جاؤ گے جس میں آپ کی بیویاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں دوسری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلمان آ کر بتائیں گے بیویوں کو کہ فلاں بن فلاں نام کا بندہ آیا ہے اس کے خاونت کا نام ہوگا اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ میرے خاون کا یہ نام ہے وہ نام لے کر بتائیں گے یتوف علیہ ملدان مخلدون ایسے بچے خوبصورت کانخن عورتیں بھی چھپی ہوئے ہیرے کی طرح اور وہ بچے بھی خوبصورت موتی کی طرح اور بچے مخلد ہیں مطلب ہمیشہ بچے رہیں گے کبھی جوان نہیں ہوں گے آپ کی خواہش ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس سے پیار زیادہ ہوتا ہے وہی وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس سے وہ والا پیار نہیں رہ جاتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں ایسے بچے تیار کیے ہیں جو ہمیشہ بچے رہیں گے کبھی جوان نہیں ہوں گے اور وہ خدمتیں کریں گے یتوف علیہ ملدان مخلون بے اقوام مباریک وکاسم وہ سرو کرتے پھر رہے ہوں گے چائے چاہیے شراب چاہیے دودھ چاہیے شہد چاہیے جو کوش آپ کو چاہیے ہے آپ ان سے کہہ سکیں گے اور وہ آپ کے لیے لا کر دیں گے اللہ اکبر یہ آ کر بتائیں گے کہ آپ کا خامد آ ہے وہ بیویاں نہایت خوش ہو جائیں گی یہ اپنے گھر جائے گا اللہ اکبر ان کے لیے کیا کھانے کے لیے ہوگا اللہ اکبر ربض اللہ نے قرآن حکیم میں نقشہ کھینچا ہے فرمایا جو جنتی ہوں گے ان کے لیے وہ اصحاب المین اما اصحب المین فی صدر مخدود وہ تر ممدود وہ غل و ما مسکوب و فا کہہ لامکتو آتم و لا ممنوعہ وہ فور و شمرفوحا بہترین قسم کے بیٹھنے کی جگہ لیٹنے کے تخت لگے ہوئے ہوں گے بادشاہوں سے زیادہ خوبصورت اور پھر اس کے اوپر ہر قسم کے پھل وہ علام مما ہوں ہر طرح کے پرندوں کے درخت پرندوں کے گوشت بنے ہوئے آپ کو کھانے کے لیے رب عدالجلال قرآن میں صفت بیان فرما رہا ہے اور جو آپ چاہو گے وہ ہوگا وفاق حتن کثیرہ ہر قسم کا پھل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو بیری کا لفظ بولا ہے صدر مخدود ایسی بیری ہوگی جس کے کانٹے گول ہوں گے اور ایک کانٹے میں ستر قسم کا مزہ ہوگا اللہ تبارہ و بتا رہا کہ جنت کا قاعدہ یہ ہے کہ چیز زیادہ اچھی اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ کمزور اس کی شہرت تھوڑی ہمارے دنیا میں یہ چلتا ہے کہ چیز نکمی اور مشہوری بہت زیادہ اس کو بڑا اور اچھا بنا کر دکھانا لینے جائے تو کھانے کو دل نہ چاہے جنت کا قاعدہ یہ ہے کہ بتاتا اللہ بہت کم ہے اور دے گا بہت اچھا وہ اتوب ہی متشابن دنیا کے پھلوں کے متشابہ ہوں گے لیکن ان کا مزہ ایسا ہے مالا عین الراج والا ادون السما وہاں خطرانہ کلو بشر نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل پر اس کا تصور آیا کبھی بیری لفظ بیری ہے خیمہ حور مقصورات الفل قیام پورے ہوں گی خیمے میں ہوں گی اب یہ دیکھو بہت چھوٹا سا لفظ ہے خیمہ یہ نہیں کہا بنگلے میں ہوں گی محل اور قصر میں ہوں گی بلکہ کہا خیمے میں ہوں گی اور اس کی جو وضاحت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی موتی ساٹھ میل چوڑا نوے کلومیٹر چوڑا بلکہ ان کے جو میل تھے وہ ہمارے میلوں سے ڈیڑھ گنا بڑے تھے اور ہمارے کلومیٹر سے ہمارے میل ڈیڑھ گنا بڑے ہیں اب آپ اندازہ لگاؤ ڈیڑھ دو سو کلو چوڑا ایک ہی موتی بے جوڑ کوئی جوڑ نہیں ہوگا اس کو اندر سے قرید کر اللہ تعالیٰ نے وہ خیمہ بنایا ہوگا جس میں آپ کی بیویاں ہوں گی اللہ اکبر کھانے کے لیے ہر ہر قسم کے پھل ہر قسم کے گوشت ہر قسم کے کھانے کھانے کھاؤ پسینہ آئے گا اور ہضم ہو جائے گا وہاں کے آپ کے محلات میں اٹیچ بات نہیں ہوگا نہ پیشاب آئے گا نہ بخانہ آئے گا نہ تھوک آئے گا بلکہ پسینہ آئے گا اور وہ پسینہ بھی کستوری کی خوشبو جیسا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی سب کچھ حضم ہو جائے گا اور پھر اللہ اکبر و مامتی کتاب ابوب امی نے فل ہا اب کرتابیا انی ورن تو ان ملاقن حصہ بیا وہ ایسی جنت میں جیسے وہ خود چاہتا ہو جنت آریا باغات اور درخت بہت اونچے اونچے ہوں گے جس کا سایہ سو سو سال تک ختم نہیں ہوتا وہ لمبے لمبے سو سو سال تک جو ختم نہیں ہوتا ان کی اونچائی کتنی ہوگی لیکن فرمایا دانیہ پھال ان کا بہت ہی قریب ہوگا آپ دل میں خواہش لائیں گے کہ یہ پھل میں کھانا چاہتا ہوں وہ آپ کے قریب آ جائے گا پھل اتارنے میں تکلیف نہیں ہوگی باغات بہت اونچے اونچے ہوں گے پھل بہت قریب قریب ہوں گے تجری من تحت حل انہات ان باغیچوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اللہ اکبر فیا انہار ان غیر عاصن ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہوتا وانہار من اصل مصفح صاف کیے ہوئے شہد کنارے ہوں گی اور اس میں جنتی سوئمنگ بھی کریں گے تیراکی بھی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائز بن مالک کو رجم کر کے آ رہے ہیں کوئی گناہ ہو گیا تھا اعتراف کیا آپ نے ساتھ لیا پتھر مار مار کر رجم کیا اس کا خون کسی ساتھی پر پڑ گیا نہیں بلکہ وہ واپس آ رہے ہیں ساتھی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ اچھا خاصا اللہ نے پردہ رکھا ہوا تھا چپ چاپ رہتا اللہ سے استغفار کرتا رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کروا لیتا اللہ اللہ کے نبی رب سے معافی اس کے لیے مانگتے اللہ اس کو معاف کر دیتا خام خواہ اپنا راج فاش کیا اور اب پتھر کھا کھا کر مرا ہے جیسے کتے مرتے ہیں یہ بات کی دو ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی آپ چلتے گئے آگے گدا مرا ہوا پڑا تھا فرمایا ساتھیوں فلا فلا لوگ کہاں ہیں ادھر آؤ آئے کہا یہ نیچے اترو سواری سے اور یہ گدے کا گوشت کھاؤ کہنے لگے جی یہ تو گدا ہے اور پھر مردہ ہے یہ تو زندہ ذبا بھی ہوتا تو حرام ہوتا یہ تو مردہ ہے پر میں اس کے حرام ہونے کا تو تمہیں بڑی سمجھ آتی ہے اور جو مائز میں مالک کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہو اس کی غیر موجودگی میں چگلیاں کھاتے رہے ہو وہ اس کا گوشت کھاتے رہے ہو وہ گوشت حلال تھا تم میرے ماس کے بارے میں باتیں کرتے ہو وہ انہار جنتی یع صفیہ وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی نہروں میں گوتے کھا رہا ہے جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنتی نہروں میں نہائیں گے بھی پیئیں گے بھی نہائیں گے بھی اور ان نہروں کی صفات کیا ہیں اور ان جنت کی بیویوں کی صفات کیا ہیں اور پھر وہاں ربیعت الجلال کا دیدار کیسے ہوگا اور وہاں آپ کے میک اپ کا اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا ہوا ہے یہ سب باتیں آئندہ عرض کروں گا اللہ نے چاہا اللہ تبارہ کا وطالہ ہمیں اس جنت کا مستحق بنا دے وہ سارے درخت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الجنت و طیبۃ و الماء جنت کا پانی بھی بڑا اچھا ہے مٹی بھی بڑی اچھی زرخیز ہے لیکن وہ چٹیل میدان ہیں اس کے محل بھی آپ نے اپنے اعمال سے بنانے ہیں اور اس کے درخت بھی آپ نے اپنے اعمال سے لگانے ہیں سبحان اللہ کہنے سے درخت لگ جاتا ہے اللہ اکبر کہنے سے درخت لگ جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے باغات لگ جاتے ہیں یہ کام آپ نے کرنے ہیں انشاءاللہ رب اللہ ربع الجلال ہمیں جنتوں میں جمع کرے گا اللہ تعالیٰ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما الن